هو اللہ لا الا سبحان اللہ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ شہنشاہ ہے عیب سے پاک ہے سلامتی دینے والا ہے امن و سکون عطا کرنے والا ہے سب کا نگہبان ہے زبردست ہے ہر چیز پر غالب ہے شان کبریائی والا ہے اللہ مشرقوں کے شرک سے پاک ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں وہ تو شاہ بے نیاز ہے جس کا ہر کوئی محتاج ہے اسی کا نظام اور اسی کا حکم ہر چیز پر نافذ ہے وہ ہر عیب و نقص سے یکسر پاک ہے اسی سے امن و سلامتی کے سوتے پھوٹتے ہیں اس کی مخلوق اس کے ظلم سے قطعی امان میں ہے وہی یقین و ایمان کی دولت سے سرفراز بندوں کو قیامت کے دن سکون و اطمینان سے نوازنے والا ہے وہ ہر چیز پر مطلع ہر چیز پر غالب اور اپنی تمام مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے وہ زبردست اور ایسا قوی ہے جسے کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا اس کی مشیت ہر شخص اور ہر چیز پر نافذ ہوتی رہتی ہے اور اس پر کسی کی مشیت نافذ نہیں ہوتی اور کوئی چیز اس کے قبض قدرت سے خارج نہیں ہے اس کی شان کبریائی تو ایسی ہے کہ اس کی ذات کے مقابلے میں ہر چیز حقیر ہے اور ہر عظمت و کبریائی صرف اسی کی ذات کے لیے ہے وہ شہنشاہ دو جہاں ہے اور سب اس کے بندے اور مملوک ہیں